بسرحمن الحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باکم صفحی الماء الرس اور باقی تمام رسومات برادر اسلام عصے ہمارا ہمارے سلسلہ ادار سے کتاب دعوت شریف میں سے دعوت صفیم العشہ میں سے نمبر اٹھاسٹھ سکسٹی ایٹ افضا وبار کانوں اور ہماری صبح سلسلے دس قنوط جو نمازوں کے قنوت کے بارے میں ہیں تو قنوت مغرب جو ہے آخری خنوت قنوت نواز میں اس کا ترجمہ معصد تو ضیاء علوم کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں چونکہ جتنے بھی قرمت ہے سب دعا ہیں اللہ تعالیٰ کے تبار الطن دربار نے اس سے ہم دعا کرتے ہیں اپنی دنیاوی اخروی حجات کے لئے. تو یہ دعا جو ہے معرف کی دعا نماز جائے ہر فرض نمازوں معرف فرض نماز کے دوسری رقد میں الحمد اللہ پڑھنے کے بعد یہ خنوت پڑ جاتی ہے خنوت یہ ہے ربنا لا ذیل قلوبنا بعد باد از حد تنا وحب لنا ملدن کا رحمتن ان کا انطن رابنا ان کا جامع النا سے یہ مبارک کنو تھے مختصر قنوں تھے تاجمہ اس کے یہ ہیں رابنا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے مالک اے ہمارے رب لات عرب ظلم اس کو پھیلے نہیں ہی ہیں اللہ سے مخاطب ہے اے اللہ لا ذق تو ذک قمانا لوگ نے لکھا ہے ٹیڑا ہونا گمراہ ہونا بہکنا راستے سے کھٹکنا تو لا لات اے اللہ ہمارے ٹیڑا نہ فرما اے اللہ ٹیڑا نہ فرما گمراہ نہ ہونے دے راستے سے نہ بھٹکنے دے کس چیز کو قلوب نہ ہمارے دلوں کو اے اللہ قلوب قلب کی جمع ہے دل کے معنی میں نہ ہمارے کے معنی میں قلوب نہ یعنی ہمارے دلوں کو اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بعد اس حد تنا بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما حد تا تو نے ہدایت کیا نہ ہمیں ہائش فیل ماضی ہے گزرے ہوئے زمانے بدل کرتا ہے کہ اور مخاطب کا سیرغ اللہ سے مخاطب ہے بعد حد تنا چون اس لیے کہ مسلمان جب یہ دعا کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آیا وشا سے انہیں جب ایمان لایا تو اللہ تو سمجھو اس کو ہدایت ہو گیا اللہ نے ایک ہنجھ اپنا راستہ دکھا دیا اور اس راستے میں آ بھی گیا اب آنے کے بعد جو ہے بہت سے لوگ دنیا تاریخ میں موجود تھے ہدایت کے راستے میں آنے کے بعد پھر گمراہ ہو چکا ہے کوئی یہودی ہو گیا کوئی عیسائی ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی کمیونسٹ ہو گیا غیر مسلم قوم چلا وہ تو بہت بڑی گمراہی ہیں اسلام جیسے مقدس الہی سب سے آخری کامل ترین دین کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جانا دوسرے غیر مسلم مسالک میں چلا جانا اس سے بڑی گمراہی تو سوچ بھی نہیں سکتا بہت سے لوگ چلا گیا زا نگر میں آپ تاریخ ڈھونڈیں تو تو اس وجہ سے اور پھر ہم ایک پاک مسئلہ کے صوفیان اور بادشاہ سے تعلق رہنے والی اس پاک مسئلہ سے تعلق رہنے والے بندے مومن بندے جس میں جس کی تعلیمات میں قرآن بھی ہے الہ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں جتنی تعلیمات مت کو دی ہے اس کے مجموعہ خلاصہ کریں تو ایک قرآن ایک الویت ہے اور قرآن الودیت کو اس کی صحیح رہنمائی کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے والی سلسلہ اظہار کی پیرانی ترقت ہے جو شریعت کے بھی عالم تھے ترقت کے بھی عالم تھے کیونکہ یہ دو علم کا منبہ ہے بہت بڑی منبہ ہے یہ دو سے جو بندہ متصف ہوگا جو عالم دین و وہ یقیناً وہ کامل عالم ہے وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائس عالم دین ہیں تو اس پاک سلسلے سے بھی ہمیں جوڑا ہمیں اس سلسلے میں بھی پہنچا امیر کبیر و شاشر محمد نروا جیسے بزرگ مرشدہ نے حقیقت اور خدا اللہ کی ولیوں کے سلسلے سے ہمیں منسلک کیا اس میں ہدایت کی تمام اسباب ہمیں دینے کے بعد پھر انسان اس مقدس راستے کو چھوڑ کر ہاں جی ایسے راستوں میں چلا جائے جہاں یہ آلح بیت نہیں ہیں یا جو ہے تتیں ہیں یا جو ہے ہاں جی عقیل اور شعور مکمل طور پر اس کے نف کرنے والی اعتقادات نفی کرنے والے عملہ عملیات اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرانے والی بھی جو اسلام کے اندر مسالک ہے اسلام کے نام پر ان مسالک میں انسان چلے جاتے ہیں تو یہ پھر کتنی بد باتیں ہوگی کامل ہدایت ملنے کے بعد پھر دوسرے مسالے میں چلے جانا جن میں بہت سے زاویوں سے مشکلات ہو. تو توجہ نگرامی اور اسی پاک مسلح کے اندر بھی ہاں جی اور ایسے راہ و روش اختیار کرنا جس کی یہ پاک مسلک ہرگس سے ریس اجازت نہیں دیتا اس کی واضح اور روشن تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی دل و خواہ لوگوں کو اپنے لیے مرشد بنا کے ان کے پیچھے چلے جانا ہاں جن جن کے پاس نہ طریقہ تھے نہ شریعت تھے کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ ہے سوائے سوکھے دعوے اور کچھ ظاہری شوشا کے ہوا کچھ نہیں ان کے ہاتھوں میں جا کے پھنس جانا اور اپنی دن دین دنیا دونوں کو ہنج لٹا دینا یہ کتنی خطرناک بات ہے اذنگرہ میں لہذا ہدایت کے بعد گمراہی بہت بڑی بات باتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے اور کمال خلوصِ دل سے کیونکہ اگر ہمارا دل صحیح راستے پہ رہا ہمارا دل و دماغ ہمیں صحیح رہنمائی کرتا رہا تو آپ کے باقی تمام اعضاء و جوارے اسی راستے میں رہتا ہے چونکہ اصل آپ کو آپ کے اعضاء و جوارے کا اپنا کو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا جب تک دل سے اس کو کوئی حکم نہ ملے تو آپ کے پورے جسم پر حاکم آپ کے پورے وجود پر حاکم جو ہے وہ آپ کا دل ہے اور دماغ ہے یہ دو جو ہے بے منحرف ہونا راستے سے اس میں دیر نہیں لگتا دیر نہیں لگتا انسان راتوں راتوں گمراہی کے بد بہترین منزل پہ چلا جاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ رحم کرے تو ہدایت کے اعلیٰ مقام پہ بھی آ جاتی ہے لہذا دل ہی ہے یہ وہ راستے میں رہنا اس کی بہت بڑی ضرورت ہے اس لیے ہمارے بہت سے دعاؤں میں اللہ منبیر قلو بنائے اللہ میرے دل کو نور و بخشے. اللہ علامہ تہر قلع العمر دلوں کو پاک کرے یہ سب دعائیں جو ہیں یہ جو دل کے اہمیت کی وجہ سے یہ مرکزی اعضاء پیارے نبی نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر گوشت کر کے سیل اٹھ رہا ہے یہ صحیح رہے تو تمام اعضا صحیح رہتا ہے یہ بگڑ جائے اس میں فساد پیدا ہو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں اس میں فساد پیدا جاتے ہو جاتے وہ خراب ہو جاتے ہیں برے راستے تر چلی جاتے ہیں اور صاحب نے پوچھے رسول اللہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ آگاہ وہ وی القاپ پہ وہی دل ہے لہٰذا زندہ نگلامی اللہ تعالیٰ سے دعا کو کمال حلوص اور راجازی کے ساتھ انسان کرنا چاہیے بہت سے لوگ اچھے اچھے نیک عمل کرتے رہے اچانک جو اخلاقی بستیوں میں چلے جاتے ہیں آج کل جو اچھے اچھے جوان نماز روزہ تعلیم ہر چیز کی پابند جوان جو اچانک اس میں اخلاقی وگار پیدا ہو جاتی ہیں نشوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتا ہے ہاں جی برے ہوائی نصب پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی کے کاموں میں مرتکب ہو جاتا ہے اور اپنے دامن پھر نہیں سنبھال پاتے اور اپنے آپ کو ظلمانی اور تاریخ بنا دیتے ہیں حضین گرامی ہدایت کے بعد گمراہی بہت بڑی بدلاتی ہے لہٰذا اپنی زندگی کے اہم ترین دعاؤں میں سے یہی دعا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سیدھے راستے پر رکھے ہمارے دن دماغ کو اسی راستے پر ثابت قدم رکھیں جس پر چل اللہ پہنچے اللہ کی رضا حاصل کرے قرآن و اہوید کی تعلیمات پر خود کو ثابت قدم اب اللہ الہ نے جو راستہ دیکھا ہے اس پر خود کو ثابت قدم رکھیں دین کے نور نورانی راستوں پر ثابت قدم رکھیں اس لیے یہ دعا انتہائی ضروری ہے زین گرامین خلوش کے ساتھ یہ دعا کہ مختصر ہے لیکن بہت جامع مشکل کشاں آپ کو سیدھے راستے میں لاتے ہیں لہٰذا اس دعا کو پوری توجہ سے کیا جائے نماز کے اندر اللہ رب العزت کے درگاہ میں روبر ہمارے رب لا تو قلوب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما ہمارے دلوں کو مہدایت کے راستے سے منحرف نہ ہونے دے بادش ح نے بعد اس کے میں ہدایت دیا وہ حب عطا کے میں عمر کے سکا اے اللہ حب عطا فرما لنا ہمیں میل دن کا دون پاس شید اللہ تیرے پاس ہے رحمت رحمت کی کے معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی شفقت اس کی نگاہ کرم ہاں جی رحمت رحم مہربانیاں یہ معنی کیا اے اللہ تیری طرف سے ایک رحمت تیری محبت بری نگاہ ہاں جی تری مہربانیاں ہمارے طرف ہو اے اللہ تیری چشم رحمت اگر ہم پر پڑے تو یقیناً انسان سیدھے راستے میں رہنا پھر آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ہم سے اٹھا لیں تو ہم بدبا ہونے میں بھی دیر نہیں ہوتی انسان اللہ کے راستے پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے رحمت کا سب سے زیادہ انسان محتاش ہے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اللہ ہی کی چشم رحمت کا ہم محتاش ہیں اور ہمیشہ محتاج ہے مسلسل محتاش ہے علام ہے کے لیے بھی ہم اللہ کے رحمت سے بھی انیاسن نہیں ہے جان گرامی اللہ قرآن فرماتا ہے اگر میرے اللہ فضل اللہ علیکم کو ہو اگر میرے فضل اور رحمت بندہ تمہارے شامل حال نہ ہو تو لکنتم من تم ضرور تم سب خسارے میں پڑ جائیں گے تمہاری دنیا حرت تباہ ہو جائیں گے پھر فرماتے ہیں اللہ فضل اللہ علیہ کو ہو اگر اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو لتب تم شیطان اللہ تم سب شیطان کے پیرکار ہو جاتے ہیں سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ امبیاں ہیں اولیاء ہیں ان کے علاوہ سب شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں پھر فرماتے ول اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ ما ذکا من کو مین سر ولاکن اللہ ذکیم شاہ و سمین علیم فرمات اگر اللہ کی فضل الرحمت بندہ تیری شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگس اپنے دلوں کو پاک نہیں کر سکتے اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے گناہوں سے وہ اللہ یوزکی معیشہ ہو لیکن اللہ اپنی فضل رحمت سے جس کو چاہیں پاک کرتا ہے باب وہ سمی علیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا لہذا ہمیشہ خود کو اللہ کے رحمت کا محتاج سمجھنا بہت ہی ضروری ہے جس لمحہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے رحمت سے بے نیاز سمجھنے بس وہی گمراہی ہو شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد بات باتی جو دیر نہیں لگتے ہیں نگر میں لہذا اللہ تعالیٰ سے جامعہ دعا کو پوری خلوص کے ساتھ کیا کریں وہا اللہ یہ ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما ہم مل لد الگاپن پاس ہے تیری رحمت تیری چشم رحمت ہم عطا فرما تیری شوقتیں ہمارے شامل ہو تیرے عنایتیں ہمارے شامل ہو تیرے لطف کرم ہم شامل حال ہو کیوں لیکن نگانتا اور بے شک تو ہی اللہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے ہن تیرے درگاہ میں کبھی کوئی بح نامی شیشے نہیں ہے اور تو کری میں تو بزرگوار ہے بہت عطا کرنے والا ہے. لہٰذا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں نواز دے تاکہ ہم تیرے سیدھے راستے پر ہداعت کے راستے پر ثابت قدم رہ سکیں یہ دعا مختصر اور انتہائی جامع ازن گرامی اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا بہت مؤثر گرم سچے دل سے یہ دعا کو کرتے رہیں اور خود کو اللہ کے رحمت کا محتاج سمجھتے رہیں اللہ کے پیارے نبی سے سوال ہوتا اللہ پہنے نبی فرماتا ہے اللہ کے رحمت کے بغیر تو میں نبی وکل قیامت میں نجات نہیں پاؤں گا اور یہیں سے اندازہ کریں اذن گرامی باقی لوگ تو یہیں سے اپنے فاتحہ پڑھ لے جب اللہ کا پیار نوی حرمات میں اللہ کے رحمت کے بغیر نجات نہیں پاؤں گا تو پھر کون رحمت کے بغیر نجات پا سکتا ہے تو پھر کون اللہ کی رحمت سے بے نیاس ہو سکتا ہے زینگرہ میں بس یہی اللہ تبارو تعالیٰ کے نگاہ رحمت ہے لطف کرم ہے کہ ہم اس کے راستے میں سے ثابت قدم رہ سکتے ہیں اسی کی مدد سے ہم اس کے عبادت بندگی کر سکتے ہیں اسی کی مدد سے ہم اس کے راستے پر چل سکتے ہیں اور حس کی گمراہی سے ہم بچ کے چل سکتے ہیں لہذا زین کرم اس دعا کو پوری توجہ سے کریں آگے حرمت رب بنے ہمارے پرور نگار ان نگہ بے شک تو ہی جامع اکٹھا کرنے والا ہے جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو اناس تمام لوگوں کو تمام لوگوں کو سے لے کر آخرین فٹ جو دنیا میں آئے گا سب کو جمع کرنے والا اکڈھا کرنے والا یومن اس دن لارے وفی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے ریب کے معنی شک معنی کہ شک شبہ جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کی شک شبہ نہیں ہے گرامی اس دعا میں جو اہم چیز ہے کہ انسان دنیا میں حضاد کے راستے میں رہنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ کل قیامت میں اللہ کے حضور میں سپنے جم ہو جانا ہے اور ہمارے ذہنوں سے بات اس بات شیخ کو دور کرنے اللہ نے بھائی اس قیامت کے برقا برپا ہونے میں کسی قسم کی شک شبہ کی کسی کو گنجائش نہیں ہے اللہ فرما اللہ عر اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کی شیخ شوا نہیں ہے اجن میں اکثر لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں ان سے بولتے ہیں بھائی اللہ کا خوف کرو تو وہ دیں قیامت سے کون واپس آیا بے شک قیامت سے تو واپس نہیں ہے لیکن قیامت کا برپا ہونا برحق ہے کیونکہ اللہ نے اپنی مقدس کتابیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی آسمانی کتابوں میں یہ بات آئی ہوئی ہاں جی قیامت کا برپا ہونے میں بندے کو ذالا و ربرِ کی گنجائش سے نہیں کیونکہ جی قرآن میں اتنی تاخیرات کم از کم ایک ہزار آیات قرآن پاک میں قیامت کے موضوع پر آیا ہوا ہے زینگر میں لہذا ہمارے یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہاں سے جانا ہے اور اچھے عمل والوں کا انجام اچھا ہوا وہ بحث میں ہوگا برے عمال کا انجام برا ہے اور وہ جہنم میں ہوگا زین میں ہمارا جسم میں ہرگز طاقت نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں جہنم کے کسی بھی تکلیف انسان برداشت سے باہر ہے لیکن اس کو عذاب کو چکھے بغیر کوئی چارہ نہیں اگر ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں تو لہٰذا اس میں اقدامت کے تصور بھی آپ بدیدیہ ہدایت کے لیے چونکہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اہم سبب قیمت قیامت پر سچا ایمان ہے کہ بندے کو یقین ہو میرے حساب کتاب ہر صورت میں ہونا ہے اور میرے نیک اعمال ہے میرے نجات دہندہ ہے وہ رے مجھے جہنم میں پہنچا دے گا اس بات پر پختہ یقین ہمیں بہت گناہوں سے بچانے میں مدد ملتی ہے زہنگرہ اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات لا یخلف یہ فعل نفی ہے ہرگز اخلاف ہے یخلف سے خلاف ورزی کرنا تو اللہ تعالیٰ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا میعاد وعدے کے معنی میں اپنے وعدہ میعاد کی کئی کیا ہے جیسے وعدہ ملاقات کا وقت اور جگہ مقررہ وقت آخری تاریخ مقررہ حد تو چونکہ انسان کا آخری مقرر تاریخ و قیامت ہے برپا اس میں حساب کتاب ہے پھر یا جنت جہنم میں جائیں گے جہن میں جنتی جنت نے جہانے میں جہانے میں آخری فیصلے کا دن تو اللہ نے فرمایا وہ آخری فیصلے کے دن واقع ہونے میں کوئی شک شعبہ نہیں ہے بندے کو شک کی کوئی گنجنا کو نہیں اس طرح بھی ہمیں جو ہے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں شک کو دور کر دیں فرما اینا اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا لکھو ہرگز خلاف ورزی نہیں فرماتا می آد اپنے باندھوں کی توجہ نگر یہ جامع دعا اس کو خلوص سے کرتے رہنے کی کوشش کریں